کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بات سیدھی کیا کرو جب آپ بات سیدھی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور جو اللہ اس کے رسول کی بات مانتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے محترم سامعین اور سامعات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تمام مذاہب عالم میں کامن ہوتی ہیں کوئی بھی مذہب انسان کا ایسا نہیں جو کسی کے ساتھ خیر خیری کرنے کو برا سمجھتا ہو جو جھوٹ بولنے کو اچھا سمجھتا ہو جو سچ بولنے کو برا سمجھتا ہو تمام دنیا وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سب کے یہاں مسلمہ ہوتی ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں بلکہ اپنے معاشرتی قاعدے ضابطے کے مطابق ان اچھی چیزوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اب جاپانیوں کو کس نے کہا ہے کہ جو چیز تم بناؤ اچھی بناؤ اور جو پیک کرو اوپر جو لکھو وہی اس کے اندر ہو یہ ان کو اللہ نے فرمایا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے مانی ہے ایسا نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہیں وہ مگر وہ اس پر پیارا عمل پیارا ہیں عمل کرتے ہیں تو وہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کسی بھی قوم میں نہ ہوں تو وہ قوم بیکار ہو جاتی ہے اور اگر مسلمان میں نہ ہوں تو وہ قوم الٹا لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے والی بن جاتی ہے تھر پارکر میں چلے جاؤ اگر آپ کو سچ ملے گا تو ہندو کی دکان پر ملے گا کھڑا سودا ملے گا تو ہندو کی دکان پر ملے گا ملاوٹ ملے گی تو مسلمان کی دکان پر إلا ما اللہ ماشاءاللہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے وہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے کاروبار اچھا ہو جاتا ہے اور مسلمان جن کو تجارتی حساب سے بھی اور اللہ اس کا رسول کا حکم سمجھ کر بھی اس پر عمل کرنا چاہیے تھا وہ اس میں سست نظر آتے تو عزیز بھائیوں یہ چیزیں انسان اپنے بچوں کی تربیت میں ڈال دیتا ہے چھوٹے بچے کی سکول میں گھر میں جب تربیت کی جاتی ہے اس وقت سے یہ بات بچے کو سمجھائی جائے کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولتے لیکن اگر وہ خود جھوٹ بولتا ہے تو بچے کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے باہر کوئی بلانے والا آیا بیٹے کو کہتا ہے اس کو بولو گھر میں نہیں ہے تو وہ اس بچے کو یہ سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بیٹے سچ بولتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے ہیں بچہ رو رہا ہے اپنے آرام کی خاطر اس کو کہتا ہے نیچے بلی آ گئی ہے باہر کتا آ گیا ہے وہ کھا جائے گا جب کہ ایسا نہیں ہے تو یہ چیز انسان کے تجارت میں اس کے نیک اعمال میں اس کی تربیت میں ہر لحاظ سے شامل ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہرکل نے پوچھا ابو سفیان سے کہ وہ نبی کیا چیز لے کر آئے ہیں کہا یا امور و ناپ صد کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ سچ بولو اور کہتے ہیں پاک دامن رہو فحاشی میں مت پڑو اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ ابھی احکام نازل نہیں ہوئے مدینہ میں آ کر کے سارے احکام نازل ہوئے تقریبا مکہ میں توحید کی دعوت شرک سے بچنے کی دعوت اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک شریک بنایا جائے شرک کیا جائے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ تبارہ کا بچارہ اپنی ذات میں اپنے کمالات میں اپنی صفات میں ایک ہے اللہ جیسے کمالات کسی اور مخلوق میں نہیں اللہ جیسی ذات کوئی اور نہیں اللہ جیسے صفات کسی اور چیز میں نہیں کوئی کہے کہ نہیں ایک اور بھی ہے وہ اللہ کے مقابلے میں ہے اللہ کسی کو مار دے تو وہ زندہ کر لیتا ہے اللہ کسی کو بیمار کرے تو وہ شفا دے دیتا ہے اللہ کسی کو ڈبو دے تو وہ تیرا دیتا ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ آ ہم نماز پڑھتے ہیں نماز میں ہم کہتے ہیں یا اللہ تیری تعریفیں ہیں تو رحمان رحیم ہے مالک یوم الدین ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے بندے کون سا راستہ کہا جن پر تیرا انعام ہوا کن پر انعام ہوا اولا کا مذین الام اللہ علیہم من النبیین نبی صدیقین سچے لوگ و شہداء شہداء کا راستہ دکھا دے و صالحین نیک لوگوں کا راستہ دکھا دے حقیقت یہ ہے کہ انبیاء انبیاء ہیں باقی سب جو صدیق ہوگا وہ صالح بھی ہوگا جو صدیق ہوگا وہ صالح بھی ہوگا جو صالح ہوگا نیک ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا یہ صفات ہیں انسان کی مومن کی یا اللہ ان صفات والا بندہ مجھے بنا دے صدیق بننا بہت بڑی بات ہے انبیاء کے بعد درجہ صدیق کا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے یعنی کوشش کرتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہمیشہ جب آپ کے دل میں آئے کہ میں جھوٹ بولوں تو اس کے نتیجے پر غور کرو نتیجے پر غور کرو کہ کیا ہو سکتا ہے طالب علم استاد کے سامنے جھوٹ بولتا ہے کیا ہوگا ڈانٹ پڑے گی ڈنڈا لگے گا کتنا بڑا ہوگا اس کا عقاب اس کی سزا, سزا کتنی زیادہ ہو جائے گی اس کے ساتھ اس سچائی کو اور جھوٹ کو تول کر دیکھے کہ اگر میں سچ بولتا ہوں تو کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوتا ڈنڈا لگ سکتا ہے ڈانٹ پڑ سکتی ہے اس سے زیادہ کیا ہو جائے گا کھڑا کر دیں گے مجھے تو جب وہ دیکھتا ہے تول کر تو کبھی بھی سچائی کے مقابلے میں کوئی سزا ایسی نہیں جس کو سمجھے کہ یہ بڑی سزا ہے ہاں قتل کرنے کا ڈر ہو ٹانگ کاٹ دے گا پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ چلو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے جھوٹ بول کر جان چھ ڈالی لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے چلے جانا فرمایا لا یس دکھ انسان سچ کی تلاش میں رہتا ہے کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں نے سچ بولنا ہے حتتا با ان سدیقن یہاں تک اللہ تعالی اس کو صدیقوں کی لسٹ میں لکھ دیتا ہے اس لیے عزیز بھائیوں حضرت کا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرارا بن ربی اور ہلال بن عمیہ تین ساتھی ایسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے مار کے لیے سب کو حکم دیا سب نکلو پہلے کبھی کسی مار کے, کے لیے سب نکلو کا حکم نہیں دیا گیا تھا اب کہا سب نکلو پہلے جب آپ کہیں جانا ہوتا تھا تو طوریہ کرتے تھے ایک ہوتا جھوٹ ایک ہوتا تو توریہ کیا ہے جب آپ आप ہوئے ہوں تو دھو مانا بات کر دو وہ کچھ سمجھے آپ کا مقصد کچھ اور ہو آپ کو جانا ہے ڈرگ روڈ کی طرف کہہ دو نیپا کی طرف جا رہا ہوں تو نیپا کی طرف جا کر ہی ادھر جاؤ گے نا یا آپ کو نیپا جانا ہے بولے ڈرگ روڈ کی طرف جا رہا ہوں تو طرف تو وہی بنتی جھوٹ تو نہیں لیکن وہ کچھ سمجھا آپ کچھ سمجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں ہر عورت کو پکڑ کر لے جاتا ہے ہاں اگر بہن بھائی ہوں تو پھر نہیں پکڑتا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلام میں دو ہی ہم ہیں میں مسلمان ہوں یا میری بیوی بی مسلمان ہے اور کوئی ادھر ہے نہیں تو ہم مسلمان بھائی ہیں آپس میں اس لیے کہہ دیا کہ میری بہن اس حساب سے میری بہن ہے اس کو طوریہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مارکے میں جانا ہوتا تھا تو اصل پوائنٹ نہیں بتاتے تھے تاکہ وہاں خبر پہلے نہ چلی جائے اور ہم اچانک جائیں اور جا کر کے حملہ کریں دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے اور ہم کامیاب ہو جائیں لیکن تبوک میں جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان کر دیا بھائی تبوک جانا ہے لمبا سفر ہے گرمی شدید ہے اور جانا ہے کہنے لگے جی فصلیں تیار ہیں ہفتہ دس دن کی بات ہے ابھی پک جائیں گی سمیٹ کر چلے جاتے ہیں چھ مہینے سے محنتیں کی ہیں اور فصل کا انتظار ہے فرما نہیں دس دن انتظار نہیں کرنا نکلنا ہے اور ابھی نکلنا ہے تین ساتھی کہتے ہماری مکمل تیاری تھی سواریاں بھی موجود تھیں کوئی عذر نہیں تھا ابھی جاتا ہوں ابھی نکلتا ہوں ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہی باہر گئے ہوں گے میری سواری تیز ہے میں پیچھے سے مل جاؤں گا حتیٰ کہ अब ایسی ہوئی کہ اب میں نے سمجھا کہ اب میں ان کو نہیں پہنچ سکتا اب وہ غام کھانے لگ گیا واپسی پر کیا بنے گا کہتے میں دیکھتا مدینہ میں صرف منافق رہ گئے باقی سب چلے گئے ہم تین لوگ مومنوں میں سے اور باقی منافق جن کے بارے میں چمگویاں چلتی رہتی تھی کہ یہ منافق ہے یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفات بیان کرتے تھے یا ان کی جو عادات تھیں کوئی نہ کوئی بات چھوڑتے رہنا گستاخی کی بات کرتے رہنا وہ لوگ رہ گئے اور کوئی نہیں تھا اب مجھے پریشانی کہ میں کیا جواب دوں گا بڑے بہانے سوچے یہ کہہ دوں گا جب میں ہر مارکے میں پہلے سے جا رہا ہوں میرا پچھلا ریکارڈ اچھا ہے تو ایک مارکے میں نہ جانے سے میں جو بھی عذر کر لوں گا قبول ہو جائے گا پھر کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ انہوں نے جھوٹ بولا تو قیامت تک پڑھی جائے گی کہ یہ جھوٹے تھے بڑا مسئلہ ہو جائے گا آخر میں نے فیصلہ کیا کہ سچ بولیں گے جو بھی نتیجہ نکلے اللہ تعالیٰ کے سب بولتے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ کی مسجد میں بیٹھتے تھے گھر جانے سے پہلے لوگ آ کر اپنے مسئلے مسائل پیش کرتے منافقین نے آ کر ادھر پیش کیے آپ نے ان کو معاف کر دیا ان تینوں نے کہا جی کوئی ادھر نہیں بالکل جانا چاہتے تھے تیاری مکمل تھی مگر نہیں جا سکی سستی ہو گئی فرمایا ان تینوں نے سچ بولا ہے ان کا کیس سپریم کورٹ میں جائے گا اللہ دوبارہ کا وطالعہ فیصلہ کرے گا ان کا کیا کرنا ہے جب تک فیصلہ نہیں آتا ان کے ساتھ کوئی شخص بات نہ کرے ان کے سلام کا جواب نہ دے ان کی کیا حالت ہوئی وہ نہیں کہتے ان کا رب کہتا ہے یہاں تک کہ مدینہ میں مدینہ کی وسعتوں کے باوجود ان کا جسم وہ وہاں پہ تنگ پڑ گئے اور ان کا جسم وسیع ہونے کے باوجود ان کی روح ان کے اندر تنگ پڑ گئی بات کرتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتا کوئی بات نہیں کرتا حتیٰ کہتے ہیں کہ دادا میرا بھائی میں نے اس کو مکان کی چھت پر چڑھا میں نے کہا اسلام علیکم کوئی جواب نہیں میں نے کہا کیا میں منافق ہو گیا ہوں اتنی بھی کیا بات ہوئی تم لوگ میرے سے بات ہی نہیں کرتے ہو آسمان کی طرف انگلی اٹھا دی کہ تیرا کیس اوپر لگا ہوا ہے وہاں سے فیصلہ آئے گا پھر ایک اور امتحان آیا سان کے بادشاہ نے خط لکھا کہ اے کب سارے مارکوں میں جاؤ اور ایک مارکے میں نہ جاؤ اتنی کڑی سزا دی گئی آپ کو آپ کے نبی کو نو دلہ لوگوں کی قدر نہیں ہے تو مرتد ہو جا میرے پاس آ جا میں تجھے اپنی بادشاہت میں شریک کرتا ہوں ایل پوچھتا پھر رہا ہے کابل مالک کیوں نے بولے وہ ہے خط دیکھا میں نے کہا یہ ایک اور امتحان آ گیا ہے اس کو ڈانٹا کہا اگر ایلچیوں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تری گردن کاٹ دیا ہوتا تو میرے ایمان کا سودا کرنے آیا ہے وہ اس کا خط لیا اور آگ میں جلا دیا یہ نہیں کہ میں محفوظ رکھوں لوگوں کو بتاؤں کہ میری کتنی ویلیو ہے میری کتنی ڈیمانڈ ہے اس کو جلا دیا پھر ایک اور امتحان آیا کہا کہ ان کی بیویوں کو ان سے الگ کر دیا جائے مرارہ بن ربی اور ہلال بن عمیہ کی بیویاں جا کر کہنے لگیں وہ تو بزرگ لوگ ہیں ان کو تو ہماری کوئی ضرورت نہیں بس اتنا ہے کہ کھانا پکا کر دے دیتی ہیں اور ان کو کپڑے دے دیتی ہیں اگر ہم ان کو کھانا نہ دیں تو وہ تو نہ خود پکائیں گے نہ کھائیں گے وہ تو جب سے سزا ملی ہے روتے چلے جاتے ہیں روتے ہی رہتے ہیں اگر ہم نے کھانا نہ دیا تو وہ کھائیں گے ہی نہیں اگر اجازت ہو تو صرف کھانے اور کپڑے کی حد تک ہم خدمت کرتی رہے ان کو اجازت مل گئی حضرت کعب کہتے ہیں میں نوجوان تھا میرا یہ عذر نہیں تھا میری بیوی بھی الگ کر دی گئی میں مسجد نبی میں جاتا نماز پڑھنے کے لیے میں سنتیں ادا کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہوتے اور جب میں فارغ ہو کر ان کی طرف دیکھتا وہ نظریں پھیر لیتے میرے سینے پر چھری چل جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نظریں پھیر لی میں روزانہ مرتا تھا روزانہ جیتا تھا اتنی کڑی سزا مجھے ملی اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائی رات کے دو کا وقت ہے ایک دو کا ٹائم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آ گئی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی آپ نے اپنی بیوی بی کو بتایا کہا کہ میں باہر نکل کر لوگوں کو بتا دوں کہنے لگی جہاں اتنے دن گزر گئے ہیں یہ رات بھی گزر جائے گی اگر آپ نے بتا دیا تو ہمیں کچھ سونے نہیں دیکھا فجر پڑھ کر آپ نے لوگوں کو بتایا لوگ ایسے چھوٹے وہاں سے کوئی گھوڑے پر بھاگا کوئی پیدل بھاگا ان کو خوشخبری دینے کے لیے ایک صاحب کو کچھ نہ سوجی اس نے پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دے دی کیا کہتا ہے اب شریا کا دت کا او موقع اے قاب میں آپ کو ایسے دن کی بشارہ دیتا ہوں جیسا دن تیرے زندگی میں کبھی نہیں آیا ہے کہتے میں نے آواز پہچان لی جب آواز دینے کے بعد پیدل میرے پاس آیا میں نے اس کو اپنی کمیز سے اتار کر دے دی میرے پاس اور کوئی کپڑے نہیں تھے ایک ہی قمیض تھی وہ میں نے اس کو اتار کر دے دی, دی اور پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا لوگ مل رہے ہیں خوشیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی اللہ اکبر کہتے ہیں اگر میں جھوٹ بول دیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ میری مدمت نہ آتی اور ہو سکتا ہے کہ میری مدمت آ گئی ہوتی اور میرا نہیں خیال تھا کہ ہماری توبہ کو اللہ تعالیٰ قرآن کی شکل میں نازل فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل کی اور اس کے بعد ان اس سورت کا نام سورہ توبہ رکھ دیا جس میں وہ آیات نازل ہوئی وہ آر صلاح صد رحبتمن اللہ مل جمر اللہ تم الملِ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی تو میرے عزیز بھائیو یہ سچائی ہے یہ سچائی کے نتیجے ہیں اللہ تبارہ کا مطالعہ کرواتے کنو ماسات یقین سچے لوگوں کا ساتھ دو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ اکبر سچائی بات میں بھی ہوتی ہے سچائی عمل میں بھی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ملّم یدا کو بھی ہی فلحِ صلی اللہ حاجت الفی یا تامہ جو شخص روزہ رکھتا ہے کھانا نہیں کھاتا پانی نہیں پیتا شہباب سے بچتا ہے مگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا ایسے کہ بھوکے پی ایسے مرنے کا اللہ تعالیٰ کو کوئی, فائد... کوئی کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو ایسے کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں مطلب یہ کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کو اللہ کو تو کسی چیز کی بھی کوئی ضرورت نہیں تو جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا کیا ہے سارے گنا جھوٹ پر عمل کرنا ہے جو بھی خلاف شرح کام ہے وہ سارے جھوٹ پر عمل کرنا ہے فرمایا جو جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑتا مطلب یہ کہ گناہ نہیں چھوڑتا تو عمل میں بھی صداقت ہوتی ہے اور کال میں بھی صداقت ہوتی ہے اللہ اکبر عمل کی صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے آ کر کے کہتا ہے کہ میں جہاد میں اس لیے آیا ہوں تاکہ مجھے شہید کر دیا جائے اس کو کوئی پیسہ دیا کہا میں یہ تھوڑا لینے آیا ہوں میں تو آیا ہوں میں شہید ہو جاؤں فرما این یس دکھ یوسد اللہ اگر یہ بندہ سچ بولتا ہے اللہ اس کو سچا کر دکھائے گا ایسا ہی ہوا وہ مارکے میں شہید ہو گیا تو اس کی وہ بات تھی وہ کال کی صداقت تھی اور اس کی جو شہادت تھی وہ اس کے فعل کی صداقت تھی کال بھی سچا ہوتا ہے فعل بھی سچا ہوتا ہے کال بھی جھوٹا ہوتا ہے فعل بھی جھوٹا ہوتا ہے اور فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اللہ اس کو سچا کر دکھائے گا اور ایسا ہی ہوا وہ سچا ہو گیا اور اگر انسان جھوٹ بولے تو یہ پہلی بات تو یہ کہ نفاق کی نشانی ہے نفاق کی نشانی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے ایک عملی نفاق ہوتا ہے اور ایک دل کا نفاق ہوتا ہے دل ایک چیز ہے سارا جسم ایک چیز ہے دل بادشاہ ہے سارا جسم رعایا ہے اس کی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ان الجسد جیسے اضا صلاحد صلاح جیسد کلو و اضا فص عد الفصعد الجسد کلو القلب فرمایا دل جسم میں ایک بوٹی ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم درست ہو جاتا ہے اگر وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے اس کا نام دل ہے اد تک واہ ہونا اپنے سینے کی طرف انگلی کا اشارہ کر کر کے فرمایا اللہ کا خوف یہاں بستا ہے اللہ کا خوف یہاں ہوتا ہے اللہ کا خوف یہاں ہوتا ہے ہے یہ دل اللہ تعالی سے ڈرتا ہو سارا جسم اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اگر دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو سارا جسم اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے تو, یہ دل اس میں نفاق ہو تو وہ کفر کی بہن ہے کفر سے بھی بدتر ہے دل میں نفاق ہو تو وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا کافر جہنم کے کچھ پیندے میں ہوں گے کچھ اوپر ہوں گے کوئی اوپر والی منزل میں کچھ اوپر والی منزل میں کچھ بالکل اس کے کنارے کے پاس ہوں گے پرمایا کلامہ ارادو عرج منہا وہ عید ہی جب بھی جہنم سے نکلنا چاہیں گے اللہ ان کو دوبارہ واپس کرے گا یہ ظاہر سی بات اگر اوپر تھے تو نکلنا چاہا رہے انہوں نے پھر جہنم میں قید کھانے ہیں کچھ جہنم کی قید میں ہوں گے وعضا الک منہا مکان عمدے کا دیا ہونا جہنم کے اندر بھی جیلیں ہیں اس میں کئی قید ہیں کچھ اوپر ہیں باہر نکلنا چاہتے ہیں واپس کر دیے جاتے ہیں کچھ ایسے ہیں جن کو صرف جہنم کا جوتا پہنایا جائے گا فرمایا یہ اگلی منہ و اس کا دماغ حلیہ کی طرح ابھرے گا اللہ ہمیں محفوظ رکھے لیکن جو منافق ہے اس کے بارے میں فرمایا ان منافقینا فط در کے من وہ سب سے نچلے حصے جہنم کے پیندے میں رہیں گے ولندر ہم نصیرہ پکاریں گے روئیں گے بہت لیکن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا دل کا نفاق یہ کفر سے بدتر ہے اور جو عمل کا نفاق ہے باقی جسم کا نفاق ہے اس کی چار نشانیاں ہیں فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بول لے یہ نفاق کی نشانی اربنفی من کان منافق و صلاح و ضامہ کوئی شخص جس میں یہ چار چیزیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے عمل کا منافق ہے دل کا منافق نہیں عمل کا منافق ہے پکا منافق ہے فرمایا جس میں ان میں سے ایک چیز ہو من کانت فیہ خصلہ تو منہا خسرت من النفاق وہ ون فورتھ منافق ہے جس میں دو چیزیں ہوں وہ ہاف منافق ہے اور جس میں تین چیزیں ہوں دو تہائی منافق ہے جس میں چاروں ہوں وہ سو فیصد منافق ہے حتیٰ دہا یہاں تک کہ چھوڑ نہ دے اگر یہ چیزیں ہوں فرمایا جھوٹ بولے امانت میں خیانت کرے بات کرے تو گالی بکے جھوٹا یہ بھی یہ سب چیزیں جھوٹ کی طرف جاتی ہیں امانت میں خیانت کیسے کرے گا جھوٹ بول کر پیسے دیے تھے پورے واپس نہیں کر رہا تو کیا کہے گا کچھ تو کہے گا وہ جھوٹ ہوگا وہ سچ نہیں ہوگا خیانت بھی اصل میں جھوٹ ہے وعدہ خلافی میں اتنے بجے آؤں گا نہیں آتا جھوٹ بولا تھا اس نے وہ آنا نہیں چاہتا تھا یہ بھی جھوٹ ہے اور ماں کی بہن کی گالی دیتا ہے کہتا ہے تو ماں کے ساتھ بدکار ہے یہ بھی جھوٹ ہے جھوٹ ہے یا نہیں کہتا ہے تو بہن کے ساتھ بدکار ہے ایک ایک گالی اس لائق ہے کہ اس کو اسی اَسی کوڑے لگائے جائیں کیونکہ تہمت لگا رہا ہے بدکاری کی اور جھوٹ بول رہا ہے یہ بھی جھوٹ ہے وحدا خاصم فجارہ وحدا آحدا گدارا جب معاہدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے کہتا ہے یہ مہینہ اس میں ہم بالکل فائرنگ نہیں کریں گے اور کرتا ہے جھوٹ بولا نا کہتا ہے نہیں کروں گا اور کرتا ہے جھوٹ ہے تو یہ عمل کے جھوٹ ہیں کچھ کال کے جھوٹ ہیں اور سارے کا سارا نفاق جھوٹ ہے کہتا ہے میں مومن ہوں ہے وہ کافر جھوٹ رہی ہے یہ بھی جھوٹ اور اگر جھوٹ چھوڑ دیا جائے تو سارے نفاق کی علامتیں ختم ہو جاتے ہیں فرمایا چار کی چار ہوں تو پورا منافق ہے دو ہوں تو آدھا منافق ہے اور یہ جو عملی نفاق ہے حتیٰ یا اس کو چھوڑ دے تو بندہ مومن ہو جاتا ہے نہ چھوڑے تو منافق ہو جاتا ہے اور اگر نہ چھوڑے اور توبہ نہ کرے اور ان چار چیزوں پر عمل کرتا چلا جائے یا ان میں سے دو ایک پر بھی عمل کرتا چلا جائے چھوڑے نا اس کو تو پھر خطرہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے عمل کا نفاق اس کے دل کا نفاق بن جاتا ہے ربضر منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ پیسہ دے تو ہم بھی صدقہ کریں گے لوگ کہتے ہیں دیکھو ابو بکر نے پورا مال دے دیا رضی اللہ عنہ عمر نے آدھا مال دے دیا رضی اللہ عنہ عثمان نے کوئی چھ سات کروڑ روپے کا جہاد فنڈ ایک مار کے میں دے دیا رضی اللہ عنہم یہ کہتے ہیں ہم بھی چاہتے تو ہیں لیکن ہمارے پاس ہے نہیں پلم فضل ہی باقی لو بے اللہ تعالی نے ان کو پیسہ دے کر آزما لیا پیسہ آ اب اندر منافق وہ نفاق کی وجہ سے جھوٹ بولتا تھا نفاق تھا جھوٹ کی علامت لیکن عملی نفاق تھا جھوٹ بولتا تھا وعدہ خلافی کرتا تھا کہتا وعدہ پیسہ ملے گا اللہ کے راستے خرچ کریں گے اب مل گیا نہیں کر رہا وعدہ خلافی بھی ہوئی جھوٹ بھی ہوا ربعۃ الجلال فرماتے ہیں فآبہ اللہ تعالیٰ نے وہ نفاق ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا بما اخلف اللہ ما واحد اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے وہ بما کن وہ بولنے کی وجہ سے فی قلو بہم کمانا پہلے دن میں نفاق نہیں تھا عملی سستی تھی لیکن جب عملی سستی سے توبہ نہیں کی اسی پر چلتے رہے تو پھر اللہ نے اس کو دل کی بیماری بنا دی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے صاف ہو جاتا ہے دل صاف ہو جاتا ہے گناہ ہو جاتا ہے وہ استغفار کر لیتا ہے دل صاف ہو جاتا ہے لیکن گناہوں پر گناہ چڑھاتا چلا جائے اور توبہ نہ کرے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے نیکی کو نیکی نہیں مانتا گنا کو گنا نہیں مانتا تو یہ جھوٹ یہ بہت بڑا ناسور ہے اللہ है کو تعالیٰ سچا ہے اس کا رسول سچا ہے امن اسدن اللہ عیلاً حدیث اللہ سے زیادہ سچی بات والا کون ہو سکتا ہے ومن اوفا من اللہ, اللہ سے زیادہ وفادار کون ہو سکتا ہے وعدے کا یہ چاروں چیزیں وعدہ خلافی نفاق کی ساری باتیں رب دلال کی صفات اس سے برعکس وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے اس لیے عزیز بھائیوں اللہ سچ بولتا ہے سچ کا حکم دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں ابھی تو نبوت نہیں ملی تھی لوگ آپ کو صادق اور امین بولتے تھے اور سچ کا حکم دیتے ہیں ابو سفیان نے ہرکل کے سامنے کہا تھا وہ سچ کا سچائی کا حکم دیتے ہیں اور آج کافر کہتا ہے نہیں سال میں ایک دن جھوٹ بولنا چاہیے سال میں ایک دن جھوٹ بولنا چاہیے اللہ کہتا ہے سچ بولنا چاہیے وہ کہتا ہے جھوٹ بولنا چاہیے اور مسلمان کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں مگر یہ بات کافروں کی مانیں گے عجیب بات ہے سبحان اللہ یاد رکھو زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جو گناہ کرنے کے لیے ہو گناہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں یا اور میں تقلّہ ولطنظما قدم اتلغت یا ایمان وال تعالیٰ سے ڈر جاؤ ولا تمۃ اللہ ونت مسلم جب بھی مرو اللہ کی فرم برداری کی حالت میں مرو جب موت کا معلوم نہیں کب آ جائے تو ہمارے پاس اللہ کے ناقرمانے کا کون سا وقت ہے کوئی وقت نہیں اور یاد رکھو جس کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی نافرمانی کی حالت میں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا شدید خطرہ کہ اس کی پچھلی نیکیاں سب ضائع ہو جائیں نیکیاں ضائع ہو جائیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حد العم الب عمل صدی نے سنا کوئی شخص نیکی کے کام جنتیوں والے کام ساٹھ سال کرتا ہے پھر وہ گناہ والے جہنمیوں والے کام شروع کر دیتا ہے اور گناہ کی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے فیاد خلوحا جہنم میں چلا جاتا ہے اور ایک شخص ساٹھ سال, سال جہنمیوں والے کام کرتا ہے پھر وہ نیکی شروع کر دیتا ہے نیکی کی حالت میں موت آ جاتی ہے تو پچھلے معاف ہو کر جنت میں چلا جاتا ہے ان نمل اعمال و اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کیا بعید ہے جب روزانہ لوگ مرتے ہیں تو جھوٹ بولنے والے دن لوگ نہیں مریں گے کتنے جھوٹ بول کر مریں گے جھوٹ کی حالت میں مریں گے اس لیے عزیز بھائیوں بڑے نقصانات ہیں آپ کسی کو جھوٹ بول کر بولو تیر آپ مر گیا ہو سکتا اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا بعد میں آپ کا یہ کہنا کہ میں جھوٹ بول رہا تھا کس کام کا مسلمان کو پریشان کرنا اس کو غمگین کرنا کتنی غلط بات ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احب عبد اللہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو کام پسندیدہ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے سرورتل ہوا مسلم تو کسی مسلمان کو خوش کر دے کافر کہتا ہے کہ ممگین کر دے اللہ کہتا ہے خوش کر دے سرور تدفل ہوا مسلم کسی مسلمان کو خوش کر دے اور تقدیان ہودین یا اس کا قرض ادا کر دے اور تکشف عانہ قربتاً یا اس کی مصیبت دور کر دے یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہے اور کافر کہتا ہے نہیں اس کو تو پریشان کر دے جھوٹ بول کر تو مسلمانوں اس اصطلاح کو ہی ختم کرو کوئی کسی اس کو بات کرے نا کہ یہ اپنے فون کی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو بھول ہی جانا چاہیے اپنے بچوں تک اس بات کو اور اگلی نظروں تک اس کا کوئی تذکرہ نہ کرو اس کو یاد کوئی نہ کرو تاکہ یہ مصیبت ہمارے گلے سے اتر جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سچ بولنے سچا عمل کرنے اور سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق دے مارن علیہ